وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفقه وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضكم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج وعليها يظهرون ولیبوتیم اب وابم و سرورا علیحا یتن و ضحروفہ و ان کلالی کا لما متا دنیا و ربی کا اللہ سب نبو نے انسان کو پیدا کیا ہے اور اس کا روزگار زندگی بسر کرنے کے لیے اس کی بنیادی ضروریات کا اہتمام بھی اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومام امداد بت انفل الا اللہ رسکوا زمین میں جتنے بھی چلنے پھرنے والے جاندار ہیں سب کا رزق سب کی روزی اللہ سبحانہ ہوا تھا کے دمے ہے اور روزی کے وافر مقدار میں حصول کے لیے اللہ سبحانہ ہو و تعالی نے کچھ اصول اور ضوابط متعین کیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ولو انا ہوں اکامتوراتا ول اگر یہ لوگ تو پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے اور اہل انجیل جنہیں انجیل دی گئی وہ انجیل پر عمل پیرا ہونے والے ہوتے وام انزیلا الئیم یا ربی ہم اور جس جس قوم پر ہم نے آسمان سے جو جو کتاب نازل کی ہے وہ اس کو قائم کرنے والے ہوں کما پر عمل پیرا ہونے والے بن جائیں لا اکالو من فوقیم و من تختی <عَرْجُلِهِم> تو یہ اپنے اوپر سے بھی کھاتے اور پاؤں کے نیچے سے بھی کھاتے یعنی اللہ تعالیٰ انہیں ہر طرف سے وافر مقدار میں رزق عطا کرتا شرط کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے ہیں کتاب مقدس میں قرآن مجید میں انجیل میں تورات میں سخل ابراہیم سخل ف زبور اللہ تعالیٰ کی نازل کردہ کتابیں جس امت پر جو کتاب نازل کی گئی جو احکامات نازل کیے گئے وہ لوگ اگر اللہ تعالیٰ کے نازل شدہ ان احکامات پر صحیح طور پہ عمل پیرا ہونے والے بن جاتے تو یہ بہت وافر مقدار میں کھلا رزق کھاتے اللہ تعالی نے ہر طرف سے رزق عطا کرتا ایسے ہی دوسرے مقام پہ اللہ سبحانہ ہوا واضح طور پر اعلان کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ایمان کے دعوے دار ہیں اگر وہ صحیح معنوں میں مومن بن جائیں اللہ تعالی سے ڈرنے والے بن جائیں ولو اللہ احل قورا آمنو و اگر بستیوں میں آباد لوگ ایمان والے ہو جائیں اللہ تعالی کا تقوی اختیار کرنے والے بن جائیں لفتح نا علیہم برا کاتمن سما تو ہم ان کے لیے آسمانوں سے اور زمین سے برکتوں کے دروازے کھول دیں گے والا کن لیکن انہوں نے جٹ اللہ تعالی کے احکامات پر عمل پیرا نہ ہوئے فاخت نہ ہوں بیما تو ان کے اعمال کی وجہ سے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان پر گرفت کی ایسے ہی حدیث قدسی ہے اللہ فرماتے ہیں فرب لی عبادت صدرا کا وینا و فکر ابن آدم تفرب لی عبادت تھی میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا ام لدرا کا وینا میں تیرے دل کو وینا کے ساتھ ر دوں گا تیرا سینہ غلی ہو جائے گا وہ اسودہ فطرت اور تیری ضروریات میں پوری کروں وہ اللہ اگر الگ نے ایسا نہ کیا یعنی اللہ کی عبادت کے لیے اگر ت نے وقت نہ نکالا ام لا یادا کا سہلا میں تیرے ہاتھ کو کام کاج میں مشغول کر دوں گا والن اسدھا فخر اور تیری ضروریات کو تیری مختاجی کو میں ختم نہیں کروں گا یعنی جو آدمی اللہ تعالی کی عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لیتا ہے اللہ سب خانہ کا عبادت گزار بندہ بن جاتا ہے اس کی زندگی کی ضروریات اس کی معیشت اللہ تعالیٰ نے اس کا ذمہ اپنے اوپر اٹھا لیا ہے اور جو اللہ تعالی کی عبادت کے لیے وقت نہیں نکال سکتا اس کے پاس اللہ کی عبادت کے لیے ٹائم نہیں ہے پھر وہ دن رات کام کاج کرتا ہے مشغولیت مصروفیت کاروبار بہت ہوتا ہے لیکن بنتا کچھ نہیں فرمایادا کا شگلا ت نے اگر عبادت کے لیے ٹائم نہ نکالا تو تیرے ہاتھ کو میں کام کاج میں مشغول کروں گا کام بڑا ہوگا لیکن لم سودھا فخر بنے گا کچھ نہیں ضروریات پوری نہیں ہوں گی گزارا مشکل ہو جائے گا گھر کا سرکل چلنا بہت دشوار ہو جائے گا اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من کانتل آخرات الحماہ جس آدمی کی پریشانی اور فکر اپنی آخرت کے بارے میں ہو اس کو ہر وقت اپنی آخرت کا فکر ہو جعل اللہ گینا فی فیقل اللہ تعالی اس کے دل میں غنا پیدا کر دیتا ہے اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے وہ جامع الا شملہ ہوں اور اس کے بکھیرے اس کے کام کاج اس کی مصروفیات اللہ تعالیٰ اس کو سمیٹ دیتا ہے کم کر دیتا ہے وہ ات ہوں دنیا اور دنیا زلیل ہو کے اس کے پاس آتی ہے منکانا كَانَتِ دنیا هَمَّهُ اور جس آدمی کی فکر صرف دنیا کو کمانا ہو جائے اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں جا اللہ ہو فقرا ہو اللہ تعالیٰ اس کی آنکھوں کے درمیان اس کی پیشانی میں مطلب اس کی تقدیر میں فقر و فاقہ لکھ دیتے ہیں وہ عَلَيْهِ کا ہی شملہ اور اس کے کام کاج اللہ تعالی بخیر دیتے ہیں اور اس کے مقدر میں ہو اپنی قسمت اپنے مقدر سے زیادہ دنیا نہیں کما سکتا ہاں یہ ہے کہ وہ دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو پسے کشت ڈال کے اپنی آخرت کو اپنے دین کو تباہ و برباد کر لیتا ہے خراب کر لیتا ہے اور جو آدمی اپنے دین کو مقدم رکھتا ہے تو دنیا اس کی بھی گزر جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو دین پر عمل پیرا ہونے کے مواقع فراہم کرتا ہے اور اس کو دنیا اچھے انداز میں باعزت انداز میں عطا کرتا ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کا ایک اصول اور قانون ہے دنیا کے معاملے میں لیکن اس دنیا کی تقسیم میں اللہ تعالی نے سب لوگوں کو برابر نہیں کیا بلکہ بعض کو بعض پر اللہ تعالی نے فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک کیا یہ لوگ آپ کے رب کی رحمت کو تقسیم کرنے والے ہیں نہ قسمنا بینہم معیشتہم دنیا کی زندگی کا سامان زیست ہم نے ان کے درمیان تقسیم کیا ہے معیشت کو ہم تقسیم کرنے والے ہیں ہاں یہ ضرور ہے باضا بعضہم فوق بعض باضیم تراجات بعض لوگوں کو ان میں سے کچھ لوگوں کو ہم نے کچھ دیگر لوگوں پر فوقیت دی ہے درجات میں بلندی عطا کی ہے کسی کا درجہ دنیا میں اونچا رکھا ہے کسی کا نیچا رکھا ہے لی تقیزہ باضم و تاکہ وہ ایک دوسرے سے خدمت لے سکیں وہ رحمت و ربی کا خیر عمیج معیون اور جو کچھ بھی یہ لوگ دنیا میں جمع کرتے ہیں ان سب سے بہتر اللہ رب العالمین کی رحمت ہے یعنی اللہ سبحانہ خانہ ہوا نے انسان کی معیشت اس کا دنیا کا ساز و سامان دنیاوی زندگی کو گزارنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ اللہ تعالی نے تقسیم کی ہیں ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالی نے کسی کو وہ زیادہ دے دی کسی کو کم دے دی کسی کو اللہ تعالی زیادہ عطا کرتا ہے شکر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لَا ان شکر تم لاید اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ دوں گا اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ بننے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ معیشت زیادہ دیتا ہے لوگوں کو روزگار اور دنیا زیادہ عطا کرتا ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین انتہائی تنگ دستی کی زندگی گزارنے والے لیکن اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار اللہ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ اللہ کے عبادت کرنا اللہ کی حمد کرنا اللہ کی تصویح بیان کرنا فرائض کی پابندی کرنا نوافل کا اہتمام کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کے بہت شکر گزار لوگ تھے تو اللہ سبحانہ ہوا تھا نے انہیں پوری دنیا کی سلطنت حکمرانی نگہبانی وہ عطا کر دی شکر تم لازی دنات اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا ایسے ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعد اللہ الدینہ آمن کم وعملوا الصالحات اللہ تعالیٰ نے تم میں سے ان لوگوں کے ساتھ وعدہ کیا ہے جو ایمان لے آئیں اور نیک سالے عمل کرنے والے بن جائیں لا تخلیف نہ الارض فلم عری کمستخلاف من قبلی کہ اللہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا جیسے کہ ان سے پہلے لوگوں کو خلافت عطا کی تھی آج کل لوگ نظام خلافت کو قائم کرنے کے لیے بڑے پاپڑ بیلتے اللہ نے بڑا آسان کام بتایا ہے آمانو وہ ہمیں ایمان لے آؤ نیک صالح عمل کرنے والے بن جاؤ اللہ کا وعدہ ہے لا لکلیف نہم فل کم استخلف فلین من قبلہم اللہ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا حکمرانی عطا کرے گا جیسے کہ پہلے لوگوں کو اللہ تعالی نے حکومتیں عطا کی تھی اور پھر صرف خلافت ہی نہیں اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی انہیں امن بھی دے گا ان کے دین کو بھی سر بلند کرے گا ولا يمكن لنا لهم دينهم الذي اللہ نے وہ دین جو ان کے لیے پسند کیا ہے اس دین کو اللہ تعالی سر بلند کرے گا ولا يبدلنهم من بعد خوفهم امنا اور پھر یہ دہشت اور خوف کا ماحول اللہ ختم کر کے امن کو قائم کرے گا يعبدونني لا يشركون بي شيئا یہ میری کریں میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے ایمان اگلے سالے اللہ کی توحید شرک سے اجتناب اور اللہ تعالیٰ کی عبادت چار کام اللہ تعالیٰ نے دیے ہیں یہ کام کرو گے لخلیف نمفل عرو حکومتیں امارتیں خلافتیں وہ اللہ تعالیٰ تمہیں زمین میں عطا کرے گا اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ کو اللہ تعالیٰ نے یہ جو سب کچھ دیا اس کا سبب اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا تھا تو کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ معیشت زیادہ دیتا ہے دنیا زیادہ دیتا ہے اس وجہ سے کئی اللہ تعالیٰ کے شاکر شکر گزار بندے ہیں اور کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ دنیا میں روزگار زیادہ دیتا ہے استدراج کے لیے انہیں آزمانے کے لیے وہ انگلی لاہم ان قیدی متیم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کو ڈھیر دیتے ہیں ڈھیر دیتے چلے جاتے ہیں وہ ان قیدی متین لیکن ہم پکڑتے بھی ہیں اور ہماری پکڑ انتہائی سخت ہے اور پھر اسی طرح سے اللہ سبحانہ ہوا تھا نے ان لوگوں کے نیک آمال جو دنیا میں تھوڑا بہت نیک آمال یہ کرتے ہیں ان کا سلا وفر روزی کی صورت میں ان کو دنیا میں ہی دے دیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والے کل دراجات ملو جو لوگ دنیا میں عمل کرنے والے ہیں ہر ایک کے لیے درجات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کا سنا ان کو پورا پورا عطا کرے گا اور کسی پر کوئی ظلم نہ کیا جائے گا فرنار اور جس دن کافروں کو آگ پر پیش کیا جائے گا قیامت کے دن جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا تو یہ دنیا میں بڑے رفاہی کام بڑی این جی اوز بہت کچھ چلانے والے سیلاب زدہ علاقوں میں زلزلہ زدہ علاقوں میں پوری دنیا کے چوڑے عیسائی یہودی وہ بھاگ کے پہنچتے ہیں امداد لے کر اللہ تعالی فرمائے گئے اضحب تم طیباتی تم فی حیاتی کبر تم اپنے نیک اعمال کا سلا اپنی دنیا کے اندر ہی حاصل کر چکے ہو وہ تم اور تم نے اس کا فائدہ دنیا میں ہی اٹھا لیا یعنی کچھ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے باغی ہوتے ہیں اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں اللہ انہیں وافر عز دیتا ہے کہ وہ اللہ کی نافرمانی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی نیکی کا تھوڑا بہت کام کر رہے ہیں تو اس کام کا سلا انہیں دنیا میں مل جائے گا آخرت میں ان کے لیے کوئی حصہ نہیں ہوگا پھل تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا اگابل ہوں فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَبِمَا فل تَفْسُقُونَ بھی ماں کم تو آج تمہیں زمین میں تکبر کرنے کی وجہ سے جس کو فجور اور نافرمانی کرنے کی وجہ سے رسوا عذاب دیا جائے گا دنیا میں رہتے ہوئے اللہ کی بغاوتیں نافرمانیاں بھی کرتے رہے کچھ تھوڑا بہت نیکی کا کام بھی کر دیا تو نیکی کے کاموں کا سلا اللہ نے دنیا کے اندر ہی دے کر نیکیاں ختم کر دی پیچھے بدلا رہ گیا صرف برائیوں کا گناہوں کا تو وہ قیامت کے دن ان کافروں کو دیا جائے گا جہنم میں ڈالنا یعنی دو طرح کے لوگ ہیں اللہ تعالیٰ انہیں وافر مقدار میں رزق عطا کرتا ہے ایک تو وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کے فرما بردار اور شکر گزار بندے ہوتے ہیں صحیح طور پر اور دوسرے وہ لوگ جو اللہ تعالی کے واضح طور پر باغی اور نافرمان ہوتے ہیں اچھا کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دو کشتیوں میں پاؤں رکھتے ہیں پانچ ٹیم کا پکا نمازی ہے حاجی صاحب ہے صدقہ خیرات بڑا کرتا ہے لیکن کاروبار سودی کرتا ہے دو, دو دو کام اکٹھے اللہ کی فرما برداری والے بھی اور اللہ کی نافرمانی والے بھی ایسا آدمی کبھی دنیا نہیں کما سکتا ہم نے اپنی آنکھوں کے سامنے بڑے بڑے لوگ غرق ہوتے دیکھے ہیں اسی ملتان شہر کے رہنے والے بڑا اچھا لمبا چوڑا کاروبار ہے بڑے دیندار ہیں لالچ میں آ کے حرام کاروبار میں شمولیت اختیار کر سارا کچھ گیا نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے ہم نہ خدا ہی ملا نہ وصالے سال ہاں جو بندہ اللہ کا پکا وادے چٹا ننگا باغی نافرمان فرمان ہو جاتا ہے دنیا اللہ تعالیٰ اس کو بھی دیتے ہیں رسی ڈھیلی کر کے جو اللہ کا فرما بردار ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پر صحیح معنوں میں عمل پیرا ہونے والا ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ دنیا اس کی بھی اچھی کر دیتے ہیں اس کی دنیا بھی اچھی ہوتی ہے آخرت بھی اچھی ہوتی ہے اور جو اللہ کا واضح باغی نافرمان ہو جاتا ہے اس کی دنیا بس اوقات بہتر ہو جاتی ہے لیکن آخرت اس کی تباہ و برباد رہتی ہے تو اللہ سبحانہ و ہوا تعالیٰ کچھ لوگوں کو زیادہ رزق عطا کرتے ہیں زیادہ دیتے ہیں اور کچھ لوگوں کو رزق کی تنگی دیتے ہیں تو جن لوگوں کو اللہ تعالی رزق کی تنگی سے گزارتے ہیں وہ بھی دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں یا تو وہ دین پر اللہ کے نازل کردہ احکامات پر صحیح طور پہ عمل پیرا ہونے والے نہیں ہوتے ان کے اندر کمیاں کوتاحیاں ہوتی ہیں اور وہ اس کو دور کرنے کے قریب نہیں جاتے اور دوسرے وہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اللہ سبحانہ ہوا تھا کے احکامات پر صحیح طور پر عمل کرنے والے تو ہوتے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی معیشت تنگ ہوتی ہے یہ اللہ سبحانہ ہوا تو کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا امتحان دیتے ہیں کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تنگیوں کے اندر پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے والے بنتے ہیں یا نہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وبل خوفی وی و نقص ات ہم تمہیں کسی نہ کسی چیز سے ضرور آزمائیں گے خوف دشمن کا تم پہ تاری کر کے جور بھوک تاری کر کے معیشت کو کمزور کر کے وہ لمل اموالی ونفس مال کی کمی دے کے افرادی قلت کے ساتھ وہ اور پھل کھیت کھان ان کی کمی کے ساتھ تمہیں آزمائیں گے وہ بشیر صابرین اور صبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے اللہ دینا صابت مصیبت ان وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا لا راج ہم بھی یقیناً اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم نے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اللہ تعالی فرماتے ہیں جو تنگیوں میں مصیبتوں میں آزمائشوں میں ٹھنڈے دل کے ساتھ ایسے صبر کرنے والے ہوتے ہیں اولا علیہم صلواتم ربیم و ورحمہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور رحمت ہے وہ اولا کا اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہی ہیں ہدایت پانے والے لوگ تو ان دو قسم کے لوگوں کو اللہ سبحانہ ہوا نے پہلے دو قسم کے لوگوں کے تابع کیا ہوتا ہے یعنی وہ لوگ جو صاحب سربت ہوتے ہیں صاحب مال ہوتے ہیں ان کے تابع بہت سارا مزدور طبقہ ہوتا ہے اور پھر یہ ان کے لیے ایک اور بڑی آزمائش ہوتی ہے کہ اپنے ماتحتوں کے ساتھ یہ کیسا سلوک کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ماتحت لوگوں کے بارے میں بڑا واضح طور پر ایک لاحہ عمل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے تمہارے درمیان تمہاری معیشت تقسیم کی ہے اور تم میں سے کچھ لوگوں کو دوسرے کچھ لوگوں پر فوقیت دی ہے تاکہ تم ایک دوسرے سے خدمت لے سکو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خدمت کے اصول اور ضوابط اور طریقہ کار متعین کیے ہیں حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ تمہارے بھائی ہیں اللہ تعالی نے انہیں تمہارے ماتحت کیا ہے لہٰذا جب اللہ تعالی تمہیں کچھ ماتحت لوگ دے کچھ خادم عطا کرے تو پھر ان کے ساتھ بھائیوں جیسا سلوک کرو جب تمہارا کوئی ماں ماتحت بھائی تمہارے پاس آئے جیسا تم کھاتے ہو ویسا ہی اسے کھلاؤ جیسا تم پہنتے ہو ویسا ہی اسے پہناؤ یہ نہیں کہ اب مزدور کوئی آ ہے تو اس کی اچھی طرح سے جان نکال لی اور خون نچوڑ دیا ہمارے ہاں دونوں طرف معاملہ گڑبڑ ہے جو عجیر ہے مزدور ہے وہ بھی دا مارنے کی داؤ لگانے کی کوشش کرتا ہے ڈنڈی مارتا ہے اور جو اس کے اوپر راعی ہے نگہبان ہے وہ بھی مزدور کو نیچے سے نیچے کرنے کی کوشش کرتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان کے ذمہ ایسا کام نہ لگاؤ جو ان کی طاقت سے باہر ہو ہاں اگر کبھی کوئی کام ایسا ان کے ذمہ لگا دو جو کہ قدرے مشقت والا ہو مشکل ہو تو پھر ان کے ساتھ تعاون بھی کرو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے یعنی اپنے سے ماتحت لوگ مزدور ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا واضح طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے ایسے ہی سنن نبی داود کے اندر ایک حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا ہمارا معاشرہ تو بڑا عجیب ہے تھوڑی بہت کسی سے غلطی ہو جائے اور اس کو بدعائیں دینا شروع کر دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تدر فسیکم اپنے خلاف بدو آنا کرو اپنے آپ کو بدو آنا دو اور اسی طرح فرمایا والا تدرا اولادی کم اپنی اولاد کو بدو آنا دو ولا تدرولا خادم کم اور اپنے خادموں کو بھی بدو آنا دو ولا تدرام والم اور اپنے مال کو بھی بدو نہ دو لاتوا فکو مین اللہ تبارہ کا وطا آلہ سا آتا نئی چی ہا آتا ایسا نہ ہو کہ تم اپنے آپ کے لیے اپنی اولاد کے لیے اپنے مال کے لیے یا اپنے خادموں کے لیے کوئی بدو زبان سے نکالو اور وہ گھڑی قبولیت کی گھڑی ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری اس دعا کو قبول کر ایسے ہی ماں تحت لوگوں کو گالی گروج برا بڑا کہنا لام تان کرنا یہ بھی ہمارے معاشرے میں بڑا عام پایا جاتا ہے کسی کاریگر کے پاس کوئی جائے کام سیکھنے کے لیے کام بعد میں گالیاں پہلے سیکھتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سختی کے ساتھ منع کیا فرمایا سباب المسلم فسوقن مسلمان آدمی کو گالیاں دینا یہ فسٹ ہے گنا ہے نا فرمانی والا کام ایسے ہی ماتحت افراد سے اگر کوئی غلطی ہو جاتی ہے تو اسے سزا دینے سے پرہیز کرے زیادہ سے زیادہ کوشش یہ جی کی جائے کہ اسے معاف کر دیا جائے <تصفح> نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنے کسی خادم کو سزا نہیں دی ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ماں دارہ دار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خادم ولم اور آتن کتو آپ نے نہ کبھی کسی عورت کو مارا تھا نہ کبھی کسی خادم کو مارا تھا ایک مرتبہ ابو مسعود بدری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے ایک غلام کو کوڑے کے ساتھ مار رہے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا صحیح مسلم کی حدیث ہے اور فرمایا اعلم الغلام اے ابو مسعود جتنی قدرت اور طاقت تجھے اس غلام پر حاصل ہے اللہ تعالیٰ کو اس سے کہیں زیادہ طاقت تج پر ہے انہوں نے یہ بات سنی فرماتے ہیں اس کے بعد میں نے زندگی بھر کبھی کسی خادم کو کسی غلام کو نہیں مارا یہ ان لوگوں کا طرز عمل تھا جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ لوگ تھے پھر جو اجرت مزدوری طے کر لی جاتی ہے وہ بھی بر وقت نہیں دی جاتی سرو نبر ماجا کی حدیث ہے احت الجیرا اجرا ہو قبران یجفا ارک ہو مزدور کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے اس کو اجرت دو مہینہ ختم ہو جاتا ہے تیس اکتیس تاریخ کو اور تنخواہیں دینے والے دیتے ہیں کوئی سات کو کوئی پانچ کو کوئی دس کو کوئی بارہ کو یہ انتہائی کبھی عمل ہے مہینے کی آخری تاریخ کو مزدور ما ماتحت اس کو اس کی اجرت اس کی تنخواہ وہ فلفور ادا کر دی جائے مہینے کی آخری تاریخ کو جب کام کر کے واپس جائے اپنی مزدوری لے کے جائے یہ طریقہ ہے شرعی جو شریعت نے اسلام نے ہمیں سکھایا اور سمجھایا ہے پھر ایسے ہی مزدوروں کے اگر اللہ سبحانہ خانہ نے حقوق رکھے ہیں تو مالکوں کے حقوق بھی رکھے ہیں میں نے جیسے پہلے عرض کیا آج کل ہمارے معاشرے میں مزدوروں کے حقوق کی تو بڑی تنظیمیں بھی بنی ہوئی ہیں اور بڑا شور و غل اٹھایا جاتا ہے جی حق دیا جائے حق دیا جائے حق دیا جائے لیکن کبھی کوئی ایسی تنظیم ہمارے دیکھنے میں نہیں آئی کہ جو مالکوں کے حقوق کا بھی مطالبہ کرنے والی ان کے بھی حقوق ہیں ان کے لیے بھی شریعت اسلامیہ نے کچھ ضوابط اور قانون متعین کیے ہیں اور مزدور کی کچھ ذمہ داریاں لگائی ہیں خادم کی غلام کی نوکر کی ان کے اوپر بھی لازم ہے کہ وہ ان ذمہ داروں کو پورا کریں مثلاً مشہور واقعہ ہے موسا علیہ السلات و مکہ مارا آدمی کو قتل کر دیا اگلے دن پھر ایک اور کو مکہ مارنے لگے اس نے کہا اچھا کل تو نے اس کو مارا تھا اج مجھے مارنا ہے اتنے میں ایک آدمی خبر لے کے آ گیا کہ جی آپ کے بارے میں کچھ تانا بانا بنا جا رہا ہے لوگ آپ کو سزا دینا چاہتے ہیں وہ وہاں سے بھاگ گئے نکل گئے مصر چھوڑ کے تو خیر وہاں دیکھا کچھ لوگ بکریوں کو پانی پلا رہے تھے دو عورتیں کھڑی تھی بکریوں کو روک کے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہے کا یہ پلا کے جائیں گے تو ہم پانی پلائیں گے موسیٰ علیہ السلام نے اس, ان بکریوں کو پانی پلا دیا وہ چلی گئی اب وہ جا کے اپنے باپ کو سارا قصہ واقعہ سناتی ہیں اور اس دوران انہوں نے ایک لفظ بولا خیر من علیہ الامین کہ جس آدمی کو آپ مزدور یا ہادم رکھیں ان میں سے بہترین وہ آدمی ہوتا ہے الکبی جو قوت والا ہو طاقتور ہو کام کرنا بھی جانتا ہو یہ نہ آپ کہ اس کو کام کرنا پڑ دیا تو وہ کہے نہیں nah جی میری تو قبر کی وہ ریڑھ کی ہڈی کی درد نکل جائے گی اسے چلا نہیں جائے گا نہیں الکبی قوت والا ہو المین امانت دار بھی ہو امانت میں خیانت کرنے والا نہ ہو پھر ایسے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں علی سمنا صغیرہ نام وی وکیر طبیرا نام وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے جو ہم میں سے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا اور بڑوں کی توقیر احترام عزت نہیں کرتا ماتحت لوگوں پر مزدور پر نوکر خادم پر لازم ہے کہ اپنے مالک کی عزت و احترام کرے یہ نہیں سامنے آیا تو جناب بڑے سلوٹ مارے اور جو ہی وہ وہاں سے نکلا اور گیا پھر خوب مٹی پلیم کی جس کو کہتے ہیں منہ ملزے کی عزت یہ نہ ہو دلی طور پر عزت کرنے والا ہو فرمایا علی سا مینا ملم صغیرانہ وہ ہمیں سے نہیں ہے جو چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا وہ یوک کی کبیرانہ اور بڑوں کا احترام نہیں کرتا پھر ایسے ہی مالک کے احسانات کا اعتراف کرے اور دل سے اس کا شکریہ ادا کرے جامعہ ترمدی میں حدیث آتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ملم مل یشکوری ناسا لم یشکوری اللہ جو لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر نہیں کرتا لوگوں کا شکریہ ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو آدمی اس کے ساتھ کوئی بھلائی ہوئی ہو جس نے بھلائی کی ہے اس کو کہہ دے جزاک اللہ خیرہ اللہ تعالیٰ تجھے اس کا اچھا بدلا ادا کرے فقد اب لگاف صنا یوں سمجھے کہ اس نے اس آدمی کی تعریف کرنے اپنے موسن کی تعریف کرنے اور شکریہ ادا کرنے کا حق ادا کر دی ہے یہ بہت بڑا جملہ ہے لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں پھر ایسے ہی مالک کے مفادات کا وہ تحفظ کرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل لکمرا کلک مسولتی تم میں سے ہر آدمی نگہبان ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں پوچھا جائے گا پھل امام و را امام حاکم حکمران وہ راعی ہے قیامت کے دن اس سے پوچھا جائے گا وہ رج آدمی اپنے گھر کا نگہبان ہے وہ مسعول اور اس سے بھی پوچھا جائے گا گھر کے معاملات کے بارے میں تن الا بی سو جی اور عورت اپنے خامد کے گھر میں وہ ریا ہے نکہبان ہے اور اس سے بھی سوال کیا جائے گا پوچھا جائے گا مال سیدی ہی اور جو غلام ہے نوکر خادم ہے وہ اپنے مالک کے مال پر نکہبان ہے اللہ فکل حکم سو تم میں سے ہر آدمی راعی ہے نگہبان ہے وہ وہ مسعل ان وہ کل اور تم میں سے ہر آدمی اس سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن پوچھنا ہے کہ اس نے کیا کیا ایسے ہی کام چوری سے بھی پرہیز کرنا چاہیے وہ دیہڑی پر جو مستری مزدور آتے ہیں مکان تعمیر کرنے کے لیے اگر دیہڑی پہ ہوں تو پانچ فٹ کی ایک دیوار کھڑی کرنی کو کوئی دو تین دن لگا دیں گے اور اگر ٹھیکے پہ کام کرنا ہو تو آٹھ گھنٹوں میں ایک دن کے اندر ہی سارا کچھ مکمل کام چوری بہت زیادہ کرتے ہیں فرمایا کام چوری کرنے والا نہ ہو فرمایا ایوما حق اللہ حق کا بوالی ہی جو آدمی اللہ تعالیٰ کا حق بھی ادا کرتا ہے اپنے مالکوں کا حق بھی ادا کرتا ہے فلاں اجرام اللہ تعالیٰ اس کو دوہرا اجر ادا کرتا ہے اللہ سبحانہ ہوا تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے فما توفیقی اللہ باللہ علیہ توکل تو ویلے ہی